ایک بات سوچیں لوگ ہاتھوں کی لکیروں سے قسمت معلوم کرتے ہیں کچھ لوگ ستاروں سے اپنی تقدیر پوچھتے ہیں کچھ لوگ تاریخوں اور عادات سے قسمت کا حال پتہ کرتے ہیں کوئی طوطے اور پرندے سے مدد لیتے ہیں وجہ کیا ہوتی ہے بس یہی کہ کہیں سے اچھی قسمت کی کوئی خبر مل جائے حالانکہ ان چیزوں سے بدقسمتی اور بد تو ملتی ہے اچھی قسمت نہیں جبکہ حضرت آقہ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کو خوش قسمتی کی علامت قرار دیا ہے ارشاد فرمایا من سعادت ابن آدم استخارہ اللہ یعنی ابن آدم کی خوش قسمتی میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہے اور فرمایا و مل ابن آدم ترک استخارت اللہ ابن ادب کی بدنصیبی میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا چھوڑ دیتا ہے اب آپ سوچیں غور فرمائیں کہ ایک طرف وہ طریقے جن سے قسمت بنتی نہیں بلکہ ان کے جھوٹے دعوے کے مطابق بھی صرف قسمت معلوم ہوتی ہے کیونکہ نہ ہاتھ کی لکیریں تبدیل ہوتی ہیں اور نہ ستاروں کے برج اور نہ پیدائش کی تاریخیں جبکہ دوسری طرف ایک عمل ہے جس کے ذریعے خوش نصیبی ملتی ہے یعنی قسمت بنتی ہے انسان کے کام درست ہوتے ہیں ان کے فیصلوں میں روشنی آتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا قرب پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب سے بڑھ کر اپنی قسمت اور کیا ہو سکتی ہے